بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالنَّا غرقا ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں نشو اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے نکالتی اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتی ہے پھر لپک کر آگے بڑھتی ہے المرا پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں یوں میں وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزل آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زل زلائے گا اوڑ بوئیں اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اب سورو اور آنکھیں جھکی ہوئی یو في دونوں کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے اذا عظاما بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے تلك کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کر لوٹنا ہوگا واحدة تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی رو <بِالسَّاهِرَة> اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے هل أتاك بھلا تم کو موسا کی حکایت پہنچی ہے إذ ناداه ربه بالواد المقدس جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا اذهب الى فرعون انہو طغا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّاه پھر اس سے کہو کیا تُو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَاه اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو غرص انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی وَعَصَا مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا ثُمَّ أدبر يسعى پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا فَنَادَا سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا پھر بلند آواز سے بولا وقال انا ربكم الاعلا سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں اخذ الله هناك للاخره والاول تو اللہ نے اس کو دنیا اور اخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا ان في ذلك لعبره لمن يخشى جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا او فسو اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اخرو جمین اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا مت الملی انام یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا فَإذا جاءت پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی یوم اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا بر جہی اور دو زخ دیکھنے والوں کے سامنے لا کر دی جائے گی اب جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا فإن الجنة هي المأوى تو اس کا ٹھکانہ بہست ہی ہے عن ایان مرساها اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے لکھو سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے انما انت منذر من جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو لم إلا جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے بسم